<سؤال> الحمد اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمن الله تعالى ستره ولطن دفسما غج ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وتف اللہ پھر فرمایا اللہ سے ڈروخ ان نباہ خبیر شامرون اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے محترم بھائیو ہم دنیا میں آئے اور ہم سے پہلے کروڑوں لوگ دنیا میں آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی جانا ہے ایک وقت آنے والا ہے اس مجرس کا کوئی آدمی زمین کے اوپر نہیں ہوگا یہ چھوٹے بچے بھی زمین کے اوپر نہیں ہوں گے یہ سارے کے سارے زمین کے نیچے ہوں گے ایک وقت آنے والا ہے ہر ایک کا وقت آنے والا ہے کہ آپ کی تصویر آپ کے بچے بھول جائیں گے ان کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ کی شکل کیسی تھی بےشمار ان ہی علاقوں میں اس طرح کی مدد سے ہوتی رہی آج وہ یہاں نہیں ہے اور ایسے ہی ہمارے بارے میں لوگ باتیں کریں گے کہ آج وہ یہاں نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے آ کے بند کر کے انسان سوچے کہ میں اس جہان میں کیا ہا کر کے جا رہا ہوں کیا ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش مجھے مزید وقت مل جاتا اگر اس وقت اللہ کا بھائی آ جائے کہے چلو بھی جانا تو کیا آپ کے دل میں کوئی حسرت ہوگی تو یہ کام تو میرا رہ گیا مجھے تو یہ کرنا تھا مجھے تو وہ کرنا تھا یا آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں الحمد للہ میں تیار ہوں میں جانے کے لیے تیار ہوں مجھے جو کرنا تھا میں نے خوب کیا اور میں مطمئن ہوں اور آپ مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی نماز میں آج پڑھی اللہ اکبر یا اے ایمان والو تمہارے ما اور اولاد تمہیں اللہ نا براہ دیں ایسا نہ ہو کہ ماں اور اولاد میں پڑھ کر تم اپنے رنگ کو بھول جاؤ اور پھر جب اللہ تبارا کا کا فرشتہ آئے اس کو یہ کہہ رہا ہو قَرِيبٍ اللہ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دیتا بندے کیا کرو گے مِّن, مِنَ الصَّالِحِينَ میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں گا جواب کیا آئے گا جب, جب ہم لینے آ جاتے ہیں تو پھر ہم لیٹ نہیں اللہ خبر سے مل اللہ کو معلوم ہے جو تم نے اب تک کر لیا وہی تم چار دن اور جی لیتے تو کر لی ہوتے تو جاتے وقت کہتا ہے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں یہ قرآن نے ذکر کیا ہے نا اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کہے گا میں کہتا ہوں میدان بادشاہ میں بھی کہے گا کہ واپس بھیج دے ہمیں نانا اللہ واپس بھیج دے ہم وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ جو کثر رہتی تھی پوری کریں گے حتیٰ کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی یہی کہے گا ربا نا اللہ پھر تو اس وقت علماء کرام کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے سمے انا کانوں سے سن لیا ہے فرض انا واپس لوٹا دے ان کے نون ہمیں بہت یقین آ گیا ہے اس وقت یقین نہیں آتا تھا اب بہت یقین آ ہے لیکن کسی کو واپس نہیں لوٹایا تھا بلکہ اللہ جواب دیں گے ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی جس کو سنبھلنا تھا اس نے اپنے عمر کو اچھے طریقے سے گزارا ان کے تمام اوقات سے فائدہ اٹھایا اور جس کو نہیں سنبھلنا تھا وہ ضائع کر کے آ گیا ہم نے تو سب کو موقع دیا تھا اب تمہارے لیے کوئی واپسی نہیں اور یہ جہان خواب و خیال بن جائے گا اللہ اکبر اگر آپ کی عمر کیالیس سال ہو چکی ہے تو کبھی سوچو پچھلے تیس چالیس سال کی کوئی تیس چالیس باتیں یاد آتی ہیں جب بھی بات کرو میں بہت مصروف ہوں ایک دن میں آپ کتنے کام کر جاتے ہیں ایک ہفتے میں کتنے سینکڑوں کام کر جاتے ہیں ایک مہینے میں کتنے ہزاروں سال میں کتنے لاکھوں کام آپ کرتے ہوں گے تو ایک سال کے ایک لاکھ کام میں سے مجھے صرف ایک یاد کر کے دکھاؤ پچھلے زندگی میں کہ آپ کیا کچھ یاد ہے کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے کل کی بات ہے ہم بچہ تھے اب ہم بڑے ہو گئے سمجھ نہیں آتی وہ زندگی کہاں چلی گئی ایسے ہی کبھی آپ اپنی ماں کے پاس سے آپ کو کچھ یاد نہیں آپ کیا کرتے تھے پھر جب آپ دنیا میں آئے تو دوسرے دو ایک سال کا آپ کو کچھ یاد نہیں کہ آپ کیا کرتے تھے دودھ چھوڑ دیا ماں کا باتیں کرنے لگ گئے اس بعد بارہ یاد کر کے دکھا دو حالانکہ ابھی ہم زندہ ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں تو جب مر جائیں گے پھر کیسے یاد ہوگا قبر میں جا کر دنیا بھول جائے گی جہان ہی اور ہے قبر سے حشر میں جائیں گے تو دنیا بالکل بھول چکی ہوگی اللہ تبارا کام پھر بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہے ہو میں کہوں گا آپ کہیں گے انسان کہیں گے کالو لبن اللہ سال آل تو نہیں مہینے نہیں ایک یا آدھا دن دنیا میں رہے ہیں جو شمار کرنے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لو ہمیں تو یہی یاد ہے کہ شاید آدھا دن دنیا میں رہے رہیں ایک جو سب سے زیادہ لمبا کہے گا وہ کہے گا پھر اگر نہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم ایک دن رہے ہوں گے ورنہ اکثر لوگ تو ایک دن بھی ماننے سے انکار کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو صبح گئے تھے اور چاند کے وقت آ تھے یا شام گئے تھے اور عشا کے وقت آ گئے تھے ہم تو دنیا میں آدھا دن بھی نہیں رہے جو یہ زندگی ہے ہمارا بھائی صاحب اللہ اسی طرح اسی کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب سمیت جتنا سفر وہ کرتے تھے اتنا کوئی نہیں کرتا تھا اور اب ان کی شکل کون یاد کرے گا وہ جو محنت کرتا رہا وہی اس کے کام آئے گا اگر وہ آرام کرتا رہا ہوگا تو وہ کچھ نہیں کما پائے گا محنت کرتا رہا ہوگا موت تو نازتی پھرتی ہے کراچی میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے لیکن کس حالت میں آئی سستی کی حالت میں آئی یا کام کرتے ہوئے آئی اسی کانٹے کا فرق ہوگا فریقن پھر جننا اور فریقن پھر صحیح تو میرے دِل بھائیو یہ زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں جہان تو دنیا اتنی سمجھی جاتی کہ اللہ تعالی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا تو باغی ہے لیکن اللہ ان کو بہت دیتا ہے اس لیے کہ دنیا کی حقیقت میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے آج دنیا فتح کی ان لوگوں نے ادھر مراکز سے لے کر ادھر عادل بھائی جان تک بحرین اور یمن بھی لیکن ان کی جو مسجد تھی وہ بارش کو نہیں روکتی تھی فتوحات ہو چکی لوگ بہت مال مال بہت آ رہا لیکن وہی حالت تھی اس میں کوئی لائٹ نہیں تھی چراغ نہیں ہوتا تھا میں حیران ہوتا ہوں بارش ہو رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تر قدر دکھائی اور میں باہر نکلا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی ہے تو دو بھائی عمر میں کر رہے تھے ان کی وہ سلوک کروانے لگ گیا تو وہ علم میرے دل سے اٹھا لیا گیا بس مجھے اتنا یاد ہے کہ کیچڑ میں سجدہ کر کیا خیال ہے آپ کا یہ ان کی زندگی تھی کیونکہ وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یا سارا مجمہ اگر کیچڑ میں باز پڑھ کر آیا ہو بات وات بھی وہاں مسجد میں نہیں ہوتے تھے منہ دھونے کے لیے تو کیا حالت ہوگی بس کس حالت میں رہتے تھے وہ فکر نہیں تھی یہ صف بشی ہوئی ہے آگے پتھر تو لگا ہوا ہے مگر صف نہیں بچھی ہوئی تو لوگ پیچھے صف بنا لیتے ہیں سب ختم ہو گئے जगह मौजूद है पत्थर लगा हुआ है साफ है मगर उस पर सफ़ नहीं बिछी हुई तो वो पिछली साफ बना लेते हैं पहली सफ़ से महरूम हो जाते हैं सिहाबा कराम रजान मजमाइन सफ़ भी नहीं थी घास वूस भी नहीं बिछा हुआ था लकीर भी सफ़ की नहीं लगी हुई थी ऐसे ही बारिश आती सारी नीचे आ जाती खजूर के पत्तों की छत थी और कीचड़ में भी नमाज थे دنیا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی لیکن محنت بہت کی ہے جب بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیوی بی کی گود میں بیٹھا ہے تو وہیں سے نکلا اندرا رضی اللہ لیٹ نہیں یار اندازہ لگاؤ جب شہید ہوئے تو بیوی بی نے کہا کہ ان کو غسل ضرور دینا ہے شہید کو غسل نہیں دیتے تھے فرما بی بی تو کیا سمجھتی ہے اس کو تو اللہ کے فرشتے سے غسل دے رہے اب اتنا کتنی دیر ہو سکتی تھی اسے کرنے میں نہیں دیر کی انہوں نے بچہ تو کل تعالیٰ کی حدیث ہے اللہ اکبر ام سلیم میری بہنیں بھی سن رہی ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی ان کا کامن تھا مالک وہ عیسائی ہوا عیسائی رہا فوت ہو گیا یہ مسلمان ہو گئی جن کا بیٹا تھا انس بن مارک رضی اللہ عنہ ابو تالا انصاری کو شادی کا پیغام بھیجا کہ ابو طلحہ میرے ساتھ شادی کر لو اور اگر تو مسلمان ہو جائے اور شادی کر لے تو میں تیرے اسلام کو ہی اپنا ماہر سمجھوں گی اور تے مار نہیں لوں گی جو اپنے ماہر کے بدلے ایک بندہ مسلمان کر لیا اللہ سبارہ کا وطارہ نے ابو عمیر عطا فرمایا چھوٹا سا بچہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے گھر جاتے بچے کے ساتھ اٹکیلی بھی کر لیتے کبھی ایک دن جہاد کے لیے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو طلح انساری پریشان ہیں کہ بچہ شدید بیمار ہے اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھی دیا ہے تو کیا کیا جائے تھوڑی پریشانی لیکن ان کے پاس دو آپشن تو تھے ہی نہیں کہ کروں نہیں کروں ان کے پاس تو یہی تھا کروں اور کروں بیمار بچہ کر جہاز پر نکل گئے کوئی ٹیلیفون بھی نہیں تھے کہ بیچ میں پوچھتے رہے کہ کیا حال ہے واپس آئے تو اتفاق یہ ہوا کہ اسی دن بچہ بہت ہوا بیوی نے نہیں کہا بچے کی حالت دیکھو آپ کہاں جا رہے ہو اور کسی کے چہرے پر کوئی غم نظر نہیں آنا چاہیے بچہ ساتھ والے کمرے میں ناش پڑی ہوئی ہے کپڑا ڈال دیا خود اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور اپنے خوات کا استقبال کیا صبح ہوئی تو اپنے خاو سے کہتی ہے وہ پڑوسیوں سے ہم نے کوئی چیز لی تھی اور وہ ہمارے پاس کئی سال رہی تو اب وہ مانگ رہے ہیں اور ہمارا دینے کو دل نہیں چاہتا اس لیے کہ ہمارا دل لگ گیا ہے اس کے ساتھ تو کیا کیا اسے کہنے لگا نہیں نہیں دل لگ گیا کیا ہوا جب ان کی چیزیں تو واپس کرنی چاہیے ف ابن کا اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے بچے کا آجر اپنے رب سے مانگو بہت ہو چکا ہے اللہ حافظ. کبھی ایسا سفر دیکھا چہرے سے ایان نہیں ہونے دیا کہ میرا بیٹا فوت بہت ہوا ہے لگتے جگر فوت ہوا ہے اور پھر اس کو ایسی گراؤنڈ بنا کر ایسی تمہید باندھ کر بتا رہی ہے کہ اس کو شوق نہ لگے خام کے آرام اور اس کی چاہت کی اتنی فکر ہے اور اپنی ساری چاہتے قربان ہیں پریشان ہو گئے تم نے مجھے کل کیوں نہ بتایا میں نے کہا سفر سے آئے ہو تھکے ہوئے ہو جا کر سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ام سنیام نے میرے ساتھ ایسے کی ہے سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ فی غابر بار اللہ تمہاری گزشتہ رات میں برکت فرمائے تو اللہ تبارا نے عبداللہ بن کا داغ فرمایا تو بھائیو یہی ہوتا ہے بیوی بی اور بچے اور کم ہوتا ہے والدین کو تو چھوڑ کر جاتے ہی ہیں بیوی بی اور بچے ہی زیادہ کی زنجیر اور گلے کا داؤ بنتے ہیں لیکن ان لوگوں نے نہیں بننے دیا نکلتے تھے جب بھی ضرورت پڑی حاضر لیٹ نہیں ہونا اور اگر کوئی لیٹ ہوا ہے سزا ہوئی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی تبوک میں جانا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حزیثة. قرآن میں بھی ہے कहा कि जाना है पहले आप हमेशा बताते उधर का थे जाते उधर थे झूठ नहीं बोलते थे लेकिन जैसे आपको हसनबाज जाना तो बोले निपा की तरफ जा रहा हूँ वो सही बात है नपूरा जाना तो बोले यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ तौरिया बरमाते खोल कर बता दिया कि भाई तबोग जाना है گرمی ہے لمبا سفر ہے اب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تیاری کر لو اپنے تین ساتھی گو بگو کی کیفیت میں رہ گئے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب منافقین نے اپنا اپنا ازر پیش کیا یہ واقعہ بہت اس میں سبق ہیں لوگوں نے ادھر پیش کیا اور میں یہ سب ہوتا رہا تین بھائی آگے کہنے لگے جی. سچی بات یہ ہے کہ ہم بالکل تیار سے جانے के लिए سستی ہو سارے مارکوں में جائیں اور ایک مار کے میں سستی ہو گئی ذرا غور کرنا سارے مار کو میں جاتے رہے ایک میں سستی ہو گئی تو اور اللہ سبارہ میں تعالیٰ ناراض ہو گیا اپنی من مانی کریں جب چاہے آئیں لیٹ آئیں جب چاہے جائیں یہ تو بہت بڑی بات ہے سب میں آئیں اور ایک میں سستی ہو جائے تو اللہ تعالی ناراض ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین لوگوں نے میں حیران ہوتا ہوں کہ مراربن ربی ان دونوں میں سے ایک یا دونوں یہ بدری سے حافظ ہاں تھے حضرت کابل مالک بدری نہیں تھے یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ہاتھ میں نبی رضی اللہ تعالیٰ مکے والوں کو خر لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ روزہ خاک جگہ پر پہنچو گے تو وہاں ایک عورت وہ خط لے کر جا رہی ہے اس سے لے کر آؤ یہ دونوں گئے جا کر کے اس سے خط مانگا اس نے انکار کیا تو کہا کہ دیکھو ہم ہر حالت میں خط لے کر جائیں گے اگر تیرے کپڑے اتارنے پڑے تو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ایک جنگی راز ہے اور ایک عورت کے کپڑے کی حرمت نہیں جتنی اتنے لوگوں کی جانوں کی غرمت ہے اس لیے ہم چھوڑیں گے نہیں اس نے اپنے نکال کر کے دے دیا اس میں لکھا ہوا تھا ہاتھ نبی بنتا نے لکھا ہے اللہ اکبر حضرت عمر اور دوسرے کہنے لگے یہ منافق ہے اجازت دیں اس کی گردن کاٹتے ہیں تو سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شمایا وہ کہنے لگے ہاتھ کہنے لگے جی آپ جلدی مت کیجئے میرا ادر سن لیجیے اصل میں سارے لوگ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں بات درست ہے بچے چھوڑ کر بیویاں چھوڑ کر آئے ہیں بات درست ہے لیکن ان بیویوں کے ابا ان کی امی ان بچوں کے والدہ والد نہیں تو والدہ نانا دادا سب ادھر ہیں ان بچوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن میں بچے چھوڑ کر آیا ہوں میرا کوئی رشتے دار مکہ میں نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ اللہ تبارہ کا اتارا اپنے نبی کو فتح تو دے ہی دے گا جیسے سارے سب علاقوں میں فتح ہوتی چلی آ رہی ہے تو میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں اس کے بدلے میں وہ میرے بچوں کو سنبھالیں ان کا خیال کریں میں لالچ میں آ گیا بچوں کی وجہ سے ورنہ میں منافق نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سچ کہتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں نہیں جی یہ منافق ہے میں اس کی گردم کاٹتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیا جانو جب یہ بدر میں لڑ رہا تھا جب بدری بدر میں لڑ رہے تھے تو اللہ اوپر سے دیکھ رہا اور ان کی جنگ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ فرمایا معاف کر دیا اس لیے یہ اس کو استثناء حاصل ہے اس کی غداری کا مقدمہ اس پر نہیں چل سکتا اس کو معاف کر دیا گیا پوائنٹ میری بات کا یہ ہے کہ ادھر بدری سے ہابی تبو کے محکمے میں نہیں جاتا تو اس کو اکاون دن کی سزا ملتی ہے اور ادھر بدری صحابی خط لکھ دیتا ہے تو اس کو استطنا مل جاتا ہے آئندہ کے گنا بھی ہمیں معاف کر دیے ہیں جہاد کو چھوڑنا کتنا بڑا گنا تھا کہ اس کا استثنا بھی ختم کر دیا بدری ہونے کے باوجود سزا ہوئی اور دوسرا میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں حضرت کعب کہتے ہیں ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیویاں بھی ان سے الگ کر دی جائیں بلا اور مراد نبی کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں کہتی ہیں جی وہ تو برا آدمی ہے اس کو تو کھانا اور کپڑے کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو وہ تو روتا ہی رہتا ہے اگر اس کو ہم نے روٹی نہ دی تو وہ تو کھائے گا نہیں اگر آپ اجازت دیں تو روٹی اور کپڑے کے حد تک ہم تعاون کر دیا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دے دی اور صاحب کہتے میں تو نوجوان تھا میرا یہ ادھر نہیں بنتا تھا اس لیے میری بیوی نہیں گئی وہاں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ روٹین میں بوڑھا ہونے کا بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے لوگوں کو کہ یہ بڈا تھا بار کے میں اس لیے نہیں گیا ان کا بڈھے ہونے کا ادھر بھی بول نہیں ہوا اکاون دن کے بعد رفید دل الجلال نے آیات نازل کی ان کا توبہ فرمائی اور اس توبہ کو جس میں ذکر کیا وہ صورت کا نام ہی توبہ اور وہاں جو الفاظ ہیں رفیع الجلال دل کے اللہ فرماتے ہیں اللہ تجھے معاف کرے تو نے ان منافقوں کو پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی سزا اگر آپ اجازت نہ ان کو کیوں تو اللہ سے بارہ اپنے نبی کی دی ہوئی چھٹی ختم کر دی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ کہ چھٹی لی ہوئی ہے جی میں نے چھٹی لی ہوئی ہے فرمایا اور آخر جو اللہ و آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ چھٹی نہیں مانگتے ہیں وہ چھوٹی نہیں مانتے. جہاد کرنے سے چھٹی نہیں مانتے اور اگلی آیت سنو دل کر آپ سے چھٹی مانگنے وہ آتا ہے جس کا اللہ پر نہیں ہوتا بغیر اجازت کے رہ جانا تو بہت بہت بات ہے چھٹی لے کر رہ جانے والے کی بات ہو رہی ہے اور یہ اللہ سبارہ کو زارہ کی بہت بڑی نعمت ہے جماعت کہ جس میں اس طرح کے قاعدے ڈالتے ہیں کہ چھٹی لینے کی بھی کوشش نہیں کرنی کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ادھر پیچھے رکھو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو وقت دو اور چھٹی کے بغیر بھی پیچھے نہیں رہنا تو پھر سستی کہاں جائے گی اور اگر جماعت میں نہ ہو تو تو سستی ہی سستی ہے پھر آپ کو بہت پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے اور کیوں آپ نے یہ کام نہیں کیا جماعت کی مثال ریل گاڑی کی طرح ہے کہ اس میں بوگیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور چست کوچے بھی چل رہی ہوتی ہیں سب کو چلنا ہے لائن میں اور سب کو ایک سے پیٹ کے ساتھ چلنا ہے زیادہ چست والے کو چست ہونا, ہونا پڑتا ہے اور سب چل رہے ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں تو میرے عزیت بھائیوں اللہ اکبروں نے بات شروع کی تھی کہ یہ زندگی ہوا ہے کچھ نہیں اس کے اندر اندر بالکل کچھ پتا نہیں چلتا کدھر چلی گئی صحابۂ کر چھوٹی چھوٹی عمروں میں تابعین تبا تابعین محدثین فقہا چھوٹی چھوٹی عمروں میں کئی کئی تعریفات لکھنے والے چھوٹی چھوٹی عمروں میں کئی کئی مار کے لڑنے والے اور آج کا نوجوان وہ میں جو نہیں ہوتا وہ وزن اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ سوٹوں کی طرح ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی کوئی ہو جو سواری کے قابل تو آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے سواری کے قابل بنایا کہ آپ پر دعوت اور جہاد کا بوجھ ڈالا جا سکے یہ تعالیٰ کا بہت بڑا فخر ورنہ آپ جیسے آپ سے اچھی صلاحیتوں والے معاشرے میں موجود ہیں جن کو ادھر آنے کی توفیق نہیں جن کو اس طرف آنے کی توفیق نہیں ان کے دماغ ہم سے بڑے ہیں چراغ بھی زیادہ ہیں ذہین بھی زیادہ ہیں بسا ان کا گلا بھی ہم سے اچھا چلتا ہے بسا وہ دعوت و جہاد میں آنے کی بجائے دعوت و جہاد کی مخالفت میں بول رہے ہوتے ہیں ایک تو ہے اس نیکی سے محروم ہونا اور ایک ہے اس کی مخالفت کرنا یہ سب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق کی ہے تو ان حالات میں ہمیں جلدی ہی میچور ہو جانا چاہیے ہمارا تعلیمی نظام اتنا فرسودہ اتنا غلط ہے کہ ایک بچے کو ایک لمبائی لسٹ دائٹ کے بعد بی اے کرنا پھر اے کرنا ہے کرنا, ہے کرنا ہے اور اس کے بعد تو پی ایچ ڈی کرنی ہے زندگی گئی جب کہ ہمارے اسلاق سات آٹھ سال میں قرآن عبد ہو گیا دس گیارہ سال میں حدیث عبدت ہو گئی بارہ تیرہ سال میں پڑھانا شروع کر پر دیا اور مارکوں میں محمد بن کاسم کی عمر کتنی تھی کسی کا سترہ اٹھارہ اٹھارہ سال کا بچہ قابل ہے جو بزرگوں کی قیادت کر سکے اسامہ بن زید زیادہ اللہ تعالی نے آخری مارکا آپ کی نبوت کا اس میں امیر بنے ہیں اور ان کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی حضرت اسامہ بن زیادی بچہ اور بڑے بڑے لوگوں کی قیادت کی انہوں نے محمد بن قاسم کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا چنوڑ تک پہنچا جہاں گیا وہاں اسلام کا بیج بکیرتا ہوا چلا گیا اور اس کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں حضرت معاویہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہمیں نیوی بنانی چاہیے ہمیں نیوی بنانی چاہیے ہمیں نیوی بنانی چاہیے ہمیشہ ان کا سینہ اس بارے میں کھلتا نہیں تھا ایک دن اکتا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ریکی کر کے آؤ اور معاویہ تم نے خود جانا ہے سوچا کہ خود جائے گا پریشانی کا احساس ہوگا تو شاید چھوڑ دے. اللہ خود گئے اور ایک حملہ کیا دو کیے تین کیے کچھ دنیا تن فتح نہیں ہوا جب ان کی اپنی خلافت آئی پھر بھی کوشش کرتے رہے کچھ دنیا تن فتح نہیں ہوا سب سے آگے ان کی گشتی پارٹیاں تھیں بڑے بڑے جہاز دفاع پر لگے ہوئے تھے ایک طرف خشکی باقی تینوں طرف پانی تھا اور ان سے آگے بڑے بڑے لوہے کے زنجیر تھے جن کو کراس کر کے جانا بڑا مشکل تھا سلطان محمد الفاتح رحمہ اللہ نوجوان تھا بیس بائیس سال کا بچہ اپنی فوج کو لے کر کستیا سے پندرہ کلو میٹر پر ایک جنگل میں چلا جاتا ہے اور جا کر اپنے کور کمانڈروں کو بلاتا اور کہتا ہے کیا خیال ہے یہاں جنگل میں ہم رہیں اور درخت کاٹیں اور کاٹ کاٹ کر تختے بنائیں اور تختے بنا کر کشتیاں بنائیں اور کھانے کے لیے گوشت استعمال کریں اور چربی محفوظ رکھتے جائیں اور ایک وقت آئے کہ ہمارے فوج کے مطابق کشتیاں تیار ہو جائیں تو کچھ تختے ہم زمین پر لٹانے کے لیے تیار کر لیں اور پندرہ کلومیٹر لمبی روڈ بنا کر تختوں کی روڈ بنا کر اوپر وہ بچی ہوئی چربی لگا کر کشتیوں کو دھکا لگا کر ہم ان کے نیوی ان کی کشتی پارٹیاں ان کے زیروں سے بھی آگے جا کر سمندر میں رنگر اداد ہو جائیں اندر گھس جائیں اور پھر ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ہم شاید پتہ کر لیں گے وہ جو ان کے انجینئرنگ کور کے لوگ تھے کہنے لگے بچہ بچوں والی باتیں کرتا ہے پلا اس کے اوپر کبھی کشتیاں چلی ہیں کہنے لگا چلی نہیں لیکن چلیں گی اور میں مشورہ نہیں کر رہا حکم دے رہا ہوں آپ کو یہ کام کرنا ہے وہ کام جو معاویہ بنبی سفیان رضی اللہ عنہ سے لے کر اس زمانے تک بڑے بڑے کمانڈر نہیں کر سکے یہ بیس بائیس چوبیس سال کا بچہ اس کی اسٹریٹجی اور اس کی محنت اور اس کی سوچ تاریخ شاید ہے وہ تاریخی شہر فتح ہوا ہمارے بچے استقمول کا احساس رکھتے تھے ان پر ڈالی جاتی تھی وہ زندگی گزارنے کے سلیقے سمجھتے تھے ہم اور ہمارے بچے کو ڈیپینڈنٹ ہی بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ناک صاف کرنا نہیں آتا رو کر روٹی مانگتے ہیں اور مائیں ہیں کہ یہ کام بھی میں ہی کر دوں بچوں کو یہ بھی میں ہی کر دوں ان کے اوپر بوجھ ڈالنا ہی نہیں ہے باپ کی بھی یہی حالت ہے نہ ان پر بوجھ ڈالے نہ ان کو احساس و مداری ہو جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے بچے جوان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم ان سے ہماری بہت زیادہ ہو جائے گی بچے کا بچہ ہی رہے گا نہ ان کو احساس و مداری دلاتے نہ ان پر بوجھ ڈالتے ہم اور نتیجہ آج ہمارے سامنے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جا جہاد کی سمجھ دے دی ہے بھائیو ہم بھی اپنے اوقات بڑے ضائع کرتے ہیں آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمار و امت ہی میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر تک ہیں وہ کل میں یوز بہت تھوڑے ہوں گے جو ستر سے اوپر جائیں گے کتنی ہیں سے ستر ایوریج ہے اور بہت کم ہوں گے جو ستر سے اوپر جائیں گے یعنی اگر کوئی کوئی آن ہونی نہ ہوئی اللہ محفوظ رکھے جس طرح کراچی میں قتل و غارت ہو رہی ہے تو ہم بچتے بچاتے بھی نکلے تو ساٹھ سے ستر ہے اب ہمارے جو نوجوان ہیں تقریباً یہ سارے پچیس سے تو اوپر ہی ہوں گے ٹھیک ہے चालीस में नहीं हुई कम रह गए तीस हुई तो आठ घंटे आपने सो लिये तो चालीस में देखो 24 घंटे में 8 घंटे एक तिहाई होता है तो चालीस का एक तिहाई निकल गया पीछे कितने रह गए पच्चीस अट्ठाईस रह गए ہے اگر کی عمر بھی ہوئی تو یہ ساتھی وہ اپنے دن کو محنت کیا کرتے تھے اللہ تبارہ فرماتے ہیں قرآن کمبل اوڑنے والے کوم کھڑے ہو جائیں آپ جگاتے ہو نو نواز کے لیے لوگوں کو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ جگا رہا ہے اللہ جگا رہا ہے کہا کوم کھڑے ہو جائیں کلیلا <سطور> <سطور> ساری رات قیام کیا مگر تھوڑا حصہ نہ قیام کیا کردی رات قیام کر لیا کر یا آدھی سے زیادہ قیام کر لیا کرسمن ہو کلیلا یا آدی سے تھوڑا کم قیام کر لیا کر تو کہا آدھی رات قیام کر یا آدھی سے تھوڑا زیادہ قیام کر یا آدھی سے थोड़ा کم کر تو ایوریج کیا نکلی آج آدھی رات کا کیا آدھی رات کا کیا نکلی آج کل بارہ گھنٹے کی رات ہے اور نماز ہوتی ہے یا لوگ سوتے ہیں کتنے بجے لوگ تو خیر بڑا لیٹ سوتے ہوں گے ہماری نماز تو خیر پونے نو ہے تو عام لوگوں کی آٹھ بجے ہوتی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے لوگ سو جاتے ہیں تو یہ رات سے نو نو تک عشا تک کو تو قیام نہیں کر سکتے نا عشا تک تو قیام نہیں کر سکتے تو یہ آٹھ بجے تک بھی چھوڑ دو آٹھ چار بارہ اور پھر چھ بجے فجر ہے تو یہ چھ چار دس گھنٹے کی رات ہے جو عشا سے فجر تک ہے اور دس میں سے کہا آدھا قیام کر لو یا آدھے سے زیادہ قیام کر لو یا آدھے سے کم قیام کر لو. تو مطلب گھنٹے کر لو یا گھنٹے کر لو یا گھنٹے तो जब 6 घंटे कैम होगा तो नींद 4 घंटे रह जाएगी और अगर 4 घंटे कैम हुआ तो नींद 6 घंटे हो जाएगी बात समझ आ गई और एक इस तरह होता है जिस तरीके से आप देखते हैं कि कभी थका हुआ आदमी दोपहर को कलूला नहीं कर पाया थका हुआ है तो छह घंटे रात हो लेगा اگر تھوڑا نشات ہے آرام کا موقع مل گیا تھا یا کوئی لمبے سفر سے نہیں آیا تو چار گھنٹے کیا کر لے گا بات سمجھ آ رہی تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی پروگرام مینج ہوتا تھا رات چار سے چھ گھنٹے اس حساب سے بنتے ہیں نیند کے اور ہم سوتے ہیں آٹھ گھنٹے ایک دفعہ مائک مولڈن کا انٹرویو آیا ہوا تھا वो भी कहता है कि चार घंटे सोता हूँ मैं ज़रा तर नायक साहब से मिला वो भी चार घंटे सोते हैं और हमारे हाफि साहब भी जो उनके साथ रहते हैं वो जानते हैं वो तकरीबन चार घंटे ही सोचते हैं और हकीम से सोते थे उनके बारे में शायद मुझे याद नहीं वो भी इतना ही तो बहरहाल बड़े बड़े लोगों के बारे में ऐसा ही कि वो इतना ही सोचते थे زیادہ وہ کام کرتے تھے حضرت ابو اوسا اشری رضی اللہ تعالانہ کو اور معذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے آدھے یمن کا گورنر بنایا یہ صحیح بخاری میں ایک دن حضرت معاذ جاتے ہیں حضرت ابو اوسا کے علاقے میں جا کر کھڑے ہوئے سواری پر ہیں اترے نہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی کی بازو باندھے ہوئے ہیں کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے کہتے کہ یہ مسلمان ہوا تو ہر ہو گیا کہا میں سواری سے نہیں اترتا جب تک اس کی گردن نہ دردن دی اس کی اترے. بیٹھے تم رات کا قیام کتنا کرتے ہو اب اندازہ رضا ہوا. یہ دنیا پیدا کرنے والے لوگ ہیں رات کا قیام کتنا کرتے ہو تو کہنے لگے میں کچھ حصہ سو لیتا ہوں پھر کچھ حصہ قیام کر لیتا ہوں پھر کچھ حصہ سو لیتا ہوں پھر کچھ حصہ قیام کر لیتا ہوں آگے لکھو کیا بولے کہا اختہ سب قومت اختہ سب نوما تھی آخت سب نوما تھی میں جتنا دیر رات میں قیام کرتا ہوں اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے ازر مانگتا ہوں اور جتنی دیر میں سو جاتا ہوں اس کا بھی اللہ تعالی سے ازر مانگتا ہوں اس لیے سوتا ہوں قیام کے لیے سوتا ہوں قیام کے لیے آرام کرتا ہوں اس لیے کہ میں زیادہ قیام کر سکوں آرام اس لیے کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر کام کر سکوں تو میں اللہ تعالی سے اس سونے کا بھی عجم مانتا ہوں اور اس کام کا بھی عزم مانتا ہوں تو میرے بھائیوں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا محاذہ بھی کرتے تھے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چھاپا ٹائپ رات کے وقت رات ایک ڈیڑھ کا وقت ہے پہنچے جناب صحیح بخاری میں آتا ہے بیٹی اور داماد سو رہے ہیں اچانک گھر پہنچے کہا آنکھیں مسلتے مسلطے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا علی تو لوگ علیم نہیں کرتے ہو حضرت علی کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آپ جانتے ہیں جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے تو اللہ کبھی چھوڑ دے تو پھر تو ہم کیا کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں چھوڑتا تو رہ جاتا ہے تو آپ واپس چلے گئے فرمایا دیکھو اپنا کزور اللہ پہ ڈال دیں اوکار انسان اکثر جل رہا انسان ہر بات میں جھگڑا بنا لیتا ہے حالانکہ بر انسان بسی رہا حالانکہ اس کو اپنے آپ کو بتا ہوتا ہے ایک دن حضرت عبداللہ کا عباس حضرت عبداللہ عمر کو پکڑ لیا کہا عبداللہ نہیں بنا اب عبداللہ بندہ, بندہ تو اچھا ہے اگر یہ کیا ملائل کرتا اس کو بھی ڈوز دے دی چھوٹی سی ایک دن عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق کہا ابو بکر آپ آب بہت دھیمی بات سے قرآن پڑھ رہے تھے رات اب اندازہ یہ کون ہے یہ اپنے مجاہروں کی تیاری کروا رہا رات چکر لگاتے ہیں ان پر کہتے ہیں میں سنانا یا جی رسول اللہ جس کو مجھے سنانا ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا بات ہے کہ تھوڑا تو تو کرو زیادہ ہونی چاہیے. عمر تو بہت سے قرآن ہو تو کہنے لگے رات میں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں یہ تو تیری بھی اچھی ہے اس طریقے سے وہ راتوں کو بھی مینج کرتے تھے اور دن کو بھی مینج کرتے تھے دن کے اوقات کو بھی ہماری نمازوں نے پانچ ٹکڑے تو کر ہی دیے دل کے ان کے درمیان والے حصے کو آپ نے مینج کرنا ہے کہ اس یہ نماز مجھے کہاں جاؤں تو کس مسجد میں ملنی چاہیے تاکہ آپ کی جماعت کی خراب نہ ہو میں جدھر جا رہا ہوں وہاں کون کون سی مسجدیں ہیں اور ان کے کون, کیا کیا نمازوں کے اوقات ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے जब घर से निकलो प्लान बनाकर निकलो कम अज कम आध घंटा बैठ कर सोचो आज मुझे क्या कुछ करना है और इनको मैं इन पांच टुकड़ों में कहां कहां डाल सकता हूं फजर से जहर तक एक टुकड़ा जहर से असर तक दूसरा टुकड़ा असर से मगरब तीसरा मगरब से चौथा और इशा से فضر تک پانچواں ٹکڑا میں اپنے جو مجھے کام ہیں جو پینٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے ان ٹکڑوں میں کہاں کہاں فٹ کرنا کم از کم آدھ گھنٹہ لگا کر صبح کاغذ پر لکھنا کہ اتنے بجے میں فلاں کو ملوں گا تو اتنے بجے میں زہر کا وقت مجھے فلاں مشرق میں جا کر ہوگا اور میں وہاں پہنچوں گا اگر دس منٹ پہلے آ گئے اذان سے تو ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھو پھر آپ کی شہرت یہ نہیں ہوگی وہ جی تمہارا مصول نماز نہیں پڑتا پھر تمہاری شہرت یہ ہوگی کہ یہ تو اذان سے پہلے آ کر بیٹھا ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائی ان اوقات کو منظم کرنا اور راتوں کو منظم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تبارک کا ہیں والتن نفس مطلب لگا ہر بندے کو سوچنا چاہیے میں نے کل کے لیے کیا بھیجیا یہ ڈیلی پروگرام ہے آج میں نے کیا کیا کیا جو میں نے کل کے لیے بھیج دیا یہ سوچنا پڑے گا دیکھنا چاہیے ہر بندے کو ماں قدمت لگا لے نے کل کے لیے کیا بھیجا یہ عوض بکا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ غام پریشانی سے تیری گراہ میں آتا ہوں اے اللہ میں عجد ہو جانے اور سستی سے میں آتا ہوں کہ کہیں میں سست نہ ہو جاؤ جماعت امیر کھینچتا ہے تو اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر سست رہ جائیں گے اگر ساتھ لگے رہیں گے جڑے رہیں گے تو ہماری چستیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم پر کام بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ ہم اپنے اوقات کو منظم نہیں کرتے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے کیے ہوئے تمام کام لکھو چوبیس گھنٹے کا کام جو آپ نے کیا ایک ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے اس کو بھی چھوڑو ابھی یہ دیکھو کہ میں نے پچھلے کل کیا, کیا کیا ایک یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا آپ سارے کام جب لکھ لیں گے پھر اس پر ایک نظر مارو کہ اس میں سے کتنے میں نے فضول کام کیے جو میں نہ کرتا تو گزارا ہوتا تھا وقت نکل گیا نا بیچ میں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام من مر اتر آیا مسلمان کا اچھا اسلام اس کا ہے جو لا یعنی باتیں اور لا یعنی کام چھوڑ دیتا ہے وہ جو سدور کام جس بات کرنے کے بغیر گزارا ہوتا ہو اور جس کام کے بغیر گزارا ہوتا ہو وہ وہ نہیں کرتا میں نے شاداب پور میں ورکشاپ کروائی وقت کو منظم کرنے کی تو مجھے اس کے پرنسپل کا فون آیا بعد میں کہ ہماری ایک ٹیچر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جب کوئی بھی کام کرتی تھی کمپیوٹر پر تو ساتھ گانے لگا کر کام کو لگا لیتی تھی کہ اپنا کام پہ ہوتا رہے گا اور گانے جو سمجھتی رہوں گی تو جب میں نے اس طریقے سے لکھے کام اپنے جو میں کرتی ہوں اور اس کے بعد ٹک لگانا شروع کیا کہ میں سے کون کون سے ہیں ماں قدم ات لے کل کے لیے کون سے ہیں میں سے کون کام ہے جو کل کے لیے آئندہ کل مرنے کے بعد والے کل کے لیے ہیں تو مجھے نظر آیا کہ کتنے کام تو میں فضولی کرتی رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے گانے بند کر تو پچھلے گزرے ہوئے دنوں کے چوبیس گھنٹے کے کیے ہوئے کام کاغذ پر لکھنے ہیں غور نہیں کرنا خالی ہوائی طور پر کاغذ پر لکھنے ہیں اور اس کے بعد شرم پکڑ کر غور کرنا ہے کہ میں محاسب بھی اپنا خود ہوں ایک کتابہ کا کفا میں نفش کر حسیبہ اللہ قیامت والدین کہے گا اپنی کتاب پڑھتا جا اور اپنا محاسبہ کرتا جا یہ ایک قیامت آئے گی اللہ تمہیں تمہاری کتاب دکھائے گا جو تم کرتے رہے ہو اور دیکھو تم یہ کرتے رہو اپنا محاسبہ کرو لیکن اس وقت کا محاسبہ کام نہیں دے گا آج کا محاسبہ کام دے گا وہ جو کام کرتے ہیں اس پہ ٹک لگاؤ کہ یہ یہ چھوڑے جا سکتے ہیں یہ یہ کام چھوڑے جا سکتے ہیں اور دوسری نظر اس یہ ڈالنی ہے کہ کتنے کام میں نے کر لیے جو لیٹ ہو سکتے تھے اور کتنے کام میں نے نہیں کیے جو لیٹ نہیں ہو سکتے تھے یہ کام میں نے کر لیا اگر میں نہ کرتا تو یہ تو ابھی وقت تھا اس میں جب یہ میں نے کام چھوڑ دیا جو مجھے ضرور کرنا چاہیے تھا جس کے لیٹ ہونے سے مجھے نقصان ہوا مجھے نقصان ہوا میرے گھر کو میرے پیسے کا نقصان ہوا یا میرے دین کا میری دعوت و جہاز کا نقصان ہوا یہ کام میرا ضروری آج ہونا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا اور یہ کام میں نے کر لیا جو لیٹ کیا جا سکتا تھا یہ بھی ترتیب کی بات آگے پیچھے کرنا پرائرٹائز کرنا ترجیحات لگانا یہ بھی ہمارا کام ہے جب ہم پچھلے ہفتے کا لکھا ہوا پر تو ملاحظات لگائیں گے کہ کون سے کام ہیں جو ہم نے کیے اور نہیں کرنے چاہیے تھے اور کون سے کام ہیں جن کو لیٹ کرنا چاہیے تھا اور جلدی کر کے اور کون سے کام ہیں جو جلدی والے تھے ہم نے لیٹ کر کے نقصان کر لیا اس کے بعد پھر آئندہ کے لیے پروگرام بنائیں گے کہ مجھے آئندہ کل کیا کرنا ہے جو کام ملے جو کام میرے اپنی چھوٹی بک پر لکھتے رہیں اور اگلے دن صبح بیٹھ کر اس کو منظم کریں کہ یہ جو میں نے کام آج کرنے ہیں جو آج کے دن ہونے چاہیے یہ ان پانچ ٹکڑوں میں کیسے فٹ کیے جا سکتے ہیں؟, ہیں جب اس طریقے سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کسی کو کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں ہمارے پاس بہت وقت ہے اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت فرمائے ہماری زندگی میں برکت فرمائیں اور اس سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہماری موت اپنے راستے ملے ان نصلاتی و رسوخی و ماہیا یا و مماجی اللّہ رب العالمین ہماری نماز اور ہماری قربانی اور ہماری زندگی اللہ کے لیے اس طریقے سے ان پانچوں اوقات میں اگر ہم اپنے کام ڈالتے رہیں گے وہ ذاتی کام ہو یا دماغی کام گھر کے کام ہوں یا جماعتی دین داوت و جہاد کے کام ہوں سب کو مرتب کر کے چلنا اور پھر جب بھی موت آئے وہ انہیں کاموں کو کرتے کرتے آ جائے تو وہ موت بھی ہماری اللہ کے راستے میں ہو جائے گی اور اگر زندگی بھی اللہ کے راستے میں ہوئی اور موت بھی اس کے راستے میں آ تو پھر ان اللہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہوں گے اور جب نبی صلی اللہ علیہ و کا کام دعوت و جہاد کرتے کرتے جہاں سے جائیں گے تو ان ان کا ساتھ نصیب ہوگا اور ان کو اللہ تعالیٰ سب سے آرا پرسکون دے گا ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے اللہ تبارہ کا وطالہ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے رفیع اس میں برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے اوقات کی اہمیت سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے ہمارے